Allah إلا إلا اللہ کے مطالب کا خلاصہ بغور سے مت فرمائے پارے کی ابتدا اس طرح ہو رہی ہے مستقر رہا مست چلنے والے موجود ہیں ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لیے. اس لیت میں اللہ تعالی نے اپنے کمال علم اور کمال قدرت کا اظہار فرمایا ہے کمال علم یہ کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا جاندار دنیا کے کسی کونے میں ہو سمندر کی گہرائیوں میں ہو پہاڑ کی چوٹی پر ہو کسی غار میں ہو اجالے میں ہو اندھیرے میں ہو یہاں تک کہ اگر اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالی کو اس چیونٹی کا علم ہوتا ہے وہ جو چلتی ہے اس کی آہٹ کا بھی علم ہوتا ہے یہ اس کا کمال علم ہے اور جو جاندار جہاں بھی ہے چھوٹا یا بڑا اللہ اس کا رزق اس تک پہنچا دیتا ہے یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے کون سا جاندار چھوٹا یا بڑا کہاں ہے اس کا علم اسے ہے یہ اس کے کمال علم کی دلیل اور اس تک روزی پہنچانا یہ اس کے کمال کی دلیل ہے یہ آئے کریمہ ایک نیک آدمی نے پڑھی اس کے ذہن میں تھا یہ کہ ہر جاندار کو روزی دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے ایک دفعہ وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے کچھ کراہ کی آواز سنی رک گیا کہ یہ کراہنے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے اس نے کان لگائے اندازہ ہوا کہ خاص ڈائریکشن سے خاص سمت سے وہ آواز آ رہی ہے اس طرف گیا پہنچا تو دیکھا کہ ایک گہرے گڈھے میں ایک معذور لومڑی گری پڑی ہے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نکل نہیں پاتی اور لگتا ہے کئی وقت کی بھوکی ہے معذور ہونے کی وجہ سے وہ گڈھے سے نکل نہیں پا رہی ہے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پھر گر جاتی ہے فوراً ان کے ذہن میں وہ آیت کریمہ آئی جو انہوں نے پڑھ رکھی تھی یہی ومام فل ارب اللہ علا اللہ رس کو ہر جاندار تک اس کی روزی پہنچانا یہ اللہ کے ذمے ہے انہوں نے عزم کر لیا کہ اب میں یہ دیکھ کر کے جاؤں گا کہ اس معذور اور اپاہج لومڑی تک اللہ روزی کیسے پہنچاتا ہے ایک درخت پر جا کر بیٹھ گئے ایک گھنٹہ گزرا دو گھنٹے گزر گئے تین گھنٹے گزرے اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بارہ سنگھا بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک شیر ہے بھاگتے بھاگتے بارہ سنگھے کی جو سین ہے وہ ایک جھاڑی میں الج جاتی ہے اور شیر پیچھے سے بارہ سنگھے کو پکڑ لیتا ہے اس کی گردن پکڑ کر کے اس کو مار ڈالتا ہے جتنا گوشت کھانا ہوتا ہے کھا لیتا ہے اور مارے غصے کے اتنی زور سے اس کو جھٹکا دیتا ہے کہ بارہ سنگھا لڑھتا ہوا اسی گھٹے میں جا کر گر جاتا ہے انہوں نے بیٹھے بیٹھے درخت کے اوپر یہ منظر دیکھا کہا سبحان اللہ تُو نے کیسے کپایج لومڑی تک اس کی روزی پہنچا دی اب مہینے دو مہینے اس کے کھانے کا انتظام ہو گیا ایک ہی دم مہینے دو مہینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کا کر دیا کہ اللہ نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا وما من ہر جاندار تک اس کی روزی پہنچانا یہ اللہ کی ہے <سؤال> یہاں دو سوالات ہوتے ہیں پہلے ان دو سوالوں کے جوابات دیں گے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے پہلا سوال جب ہر جاندار تک روزی پہنچانا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں یہ بھوک سے کیوں مرا اس تک اللہ نے روزی کیوں نہیں پہنچائی بھوکا کیوں مرا ہوا ایک گہرا سوال ہے یہ ہم گہرائی کے ساتھ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے رسک پہنچانے کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب تک کہ اس جاندار کی عمر باقی ہے عمر ختم ہو گئی تو اب اسے مرنا ہی ہے اب مرنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو جل کر مر جائے ڈوب کر مر جائے دب کر مر جائے یا بھوک سے مر جائے اس لیے کہ اس کی عمر اب ختم ہو چکی ہے اب تو اسے مرنا ہی ہے جب تک آدمی زندہ رہتا ہے زندگی تک اس کی روزی پہنچاتا ہے اور جتنی روزی اس تک پہنچانا ہے وہ اس کی قسمت پہ لکھی ہوئی ہے اتنی روزی اسے پہنچا دی جاتی ہے اب امر ختم ہوئی تو اسے مرنا ہی ہے چاہے وہ بھوک سے مر جائے اور چاہے وہ جل کر مر جائے اور چاہے وہ ڈوب کر مر جائے جب تک زندگی ہے تب تک اللہ تبارک و تعالی اسے روزی پہنچاتا ہے یہ ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی دوسرا سوال جب اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے تو روزی ملنے ہی والی ہاتھ پہر ہلانے کی کیا ضرورت ہے گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ نے روزی پہنچانے کی ذمہ داری لے لی ہے لہذا اب گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ روزی پہنچا دے گا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تدبیر کرنے کا حکم دیا ہے تدبیر کرنے کے بعد آدمی اپنی تدبیر کو مؤثر بزاد نہ سمجھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مؤثر بزاد سمجھے کہ میں نے تدبیر کی جو میرا فرض تھا وہ میں نے ادا کیا اب اس کے بعد اے اللہ اب تیرا کام ہے تو مجھے اس کا ریزلٹ دے جیسے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے اگر میری قسمت میں ہوگا تو بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا لہٰذا میں مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں اور اونٹ کو چھوڑ دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایک ثم توکل اونٹ کو باندھ پھر تبکل کر یعنی پہلے تدبیر کر یہ تیری ذمہ داری ہے اس کے بعد اب اونٹ تیرے پاس رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے ضروری نہیں کہ آدمی تدبیر کرے اور اس کا نتیجہ ضرور ہی اسے مل جائے بہت سارے لوگ تدبیریں کرتے ہیں لیکن نتیجہ انہیں حاصل نہیں ہوتا اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا تو آدمی یہ سمجھے کہ میری تدبیر پر یہ نتیجہ ظاہر ہوا ہے ضروری نہیں آدمی صرف تدبیر کرنے کا مکلف ہے رہا تدبیر کا نتیجہ ظاہر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے اور جب آدمی تدبیر کرے تو تدبیر کے اوپر بھروسہ نہ کرے تدبیر کے اوپر اعتماد نہ کرے بلکہ اعتماد اللہ کے اوپر ہونا چاہیے اور مؤثر عزات اپنی تدبیر کو نہ سمجھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مؤثر عزاعت سمجھے ہاں اتنا ہے کہ اگر آپ اس لومڑی کی طرح ہو جائیں جو سچ مچ روزی حاصل نہیں کر سکتی اور روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و بتانا جب تک اس کی زندگی ہے روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہے اس کو ایک تمثیل سے سمجھاتا ہوں एक कोई नेक आदमी थे एक जंगल में जा रहे थे उनको प्यास लगी तलाश करने के बाद जो कुआं दिखा उन्होंने कुएं में झांक करके देखा तो पानी बहुत नीचे था अब वो तदबीर करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ गए कि अब पानी निकालू तो कैसे निकालू تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہرنوں کا جو گھول آ رہا ہے پیاسا ہے وہ آ کر کے کنویں میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں پانی دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے پانی کنویں کے منہ تک آ جاتا ہے اور یہ سارے جانور پانی پی لیتے چلے جاتے ہیں اور جب یہ حضرت آتے دیکھتے پانی جہاں تھا وہی ہے انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ میں جانور سے بھی گیا گزرا ہوں جانوروں کے لیے تو پانی تو نے اوپر کر دیا اور میرے لیے پانی وہی کا وہی ہے دل میں یہ خیال آیا سجھایا اللہ تبارک تعالیٰ کہ تو ان جانوروں سے افضل ہے وہ جانور وہاں اتر کر کے پانی نہیں پی سکتے تھے پیاسے تھے لہذا پانی پلانا یہ ہماری ذمہ داری تھی لہٰذا تو تدبیر کر کے نیچے اتر کر کے پانی پی سکتا ہے لہٰذا تیرے لیے پانی وہیں رہے گا اوپر آنے والا نہیں ہے ہم نے تجھے طاقت بھی دی ہے اور تدبیر کا بھی مقلب بنایا ہے اب اتر کر کے پانی پی لے اس لیے کہ اتر کر تو پانی پی سکتا ہے یہ جانور کنویں میں اتر کر پانی نہیں پی سکتے تھے اب اس کریمہ کا مفہوم بالکل کھل کر سامنے آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہر جاندار کی روزی ہے وہ کس انداز کی ہے اس کے بعد اسات کریمہ کا اگلا ٹکڑا ہے ویالم مستقر رہا و مستعودہ اللہ ہر جاندار کی روزی کا تو ذمہ دار ہے ہی نیز یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا مستقر کیا ہے اس کا مستعودا کیا ہے یہ مستقر کیا ہوتا ہے مستعودہ کیا ہوتا ہے مستقر کہتے ہیں جہاں آدمی اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزارتا ہے جیسے آپ زیادہ تر کرنول میں اپنے ایک گھر کے اندر ہیں تو یہ گھر آپ کا مستقر ہے یہ شہر آپ کا مستقر ہے باہر بھی جاتے ہیں لیکن مہینہ دو مہینہ بعد آپ واپس آ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ جس مقام پر گزرے اس مقام کو مستقر کہا جاتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ جاندار اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کہاں گزارے گا اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اپنی زندگی کا لمہ لمحا گزار کر کے یہ مدفون کہاں ہوگا اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو جہاں انسان مدفون ہوگا اس جگہ کو مستودہ کہا ہے بچے اٹھ جاؤ تم کافی ڈسٹرب کر رہے ہو تم نکل جاؤ یہاں سے میں نے بار بار منع کیا کہ تم لوگ پیچھے اس کو ہٹاؤ بھی پیچھے ہٹاؤ اس كو بچے کو اللہ بھائی ایک بار بولنے پر یہ بچہ مانتا نہیں پیچھے جا پیچھے پیچھے لے جاؤ اس کو پیچھے پیچھے بالکل پیچھے جاؤ اللہ تعالی نے انسان کے دفن ہونے کی جگہ کو مستودہ کہا ہے اس میں در حقیقت باس بادل موت کی ایک دلیل دی ہے اللہ نے قبر کو مستعودہ کہا ہے امانت رکھنے کی جگہ یعنی انسان امانت ہے مرنے کے بعد یہ امانت قبر کے حوالے کر دی جاتی ہے انسان امانت ہے مرنے کے بعد یہ امانت قبر کے حوالے کر دی جاتی ہے اور جس کو امانت حوالے کی جائے اس کو مستعودہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے مرنے کے بعد انسان کو جو امانت ہے قبر کو سونپ دیا ہے جب آدمی کوئی امانت کسی کو سونپتا ہے تو کچھ مدت بعد وہ اپنی امانت واپس مانگتا ہے ایسے ہی جب قیامت آئے گی تو اللہ حکم دے گا وہ امانتیں جو تیرے سے پورد ہم نے کی تھی ان امانتوں کو واپس لوٹا دے لہذا زمین سارے مردوں کو باہر پھینک دے گی اس لیے کہ زمین تو امانت کی حیثیت سے ان کو اپنے اندر لی ہوئی تھی ایک وقت مقررہ تک اللہ نے حکم دیا وہ امانت امانت رکھنے والے کے پاس پہنچا دی گئی مسترس بادل موت کی دلیل ہے کہ آدمی مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا بلکہ زمین کی امانت میں دے دیا جاتا ہے اور جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ ایک دن امانت دار کو وہ امانت واپس کر دے گا اس کے بعد آئے دیکھیے وکن کم آسن ملا وہی ذات ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا 6 دنوں میں اس <تصفيق> سے پہلے کیا تھا بتایا گیا گیا وکن ارشہ آللم اس کا عرش پانی کے اوپر تھا یعنی زمینوں اور آسمانوں کو بنانے سے پہلے اللہ نے عرش کو بنایا اور اس کے بعد پانی بنایا اور اپنے عرش کو پانی کے اوپر رکھا یہی تو ہوا وہ کان ارشہ عللم اس کا عرش پانی کے اوپر تھا یعنی اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے عرش کو بنایا اور عرش کے بعد پانی کو بنایا اور عرش کو پانی کے اوپر رکھا یہیں یہ نکتا معلوم ہوا کہ پانی تاہر کیوں اور متاہر کیوں آدمی ناپاک ہو تو پانی سے نہا لے پاک ہو جائے گا کیوں یہ پاکی اس کے اندر کہاں سے آئی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش اس کے اوپر تھا اب بتائیے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا ارش رکھا ہوا ہو ارش اللہی نے جس کو ٹچ کیا ہو اس کی پاکی کا کیا حال ہوگا اسی وجہ سے پانی ایک تو مدار حیات ہے کہ بغیر پانی کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا یہ چیز تو ہے اور پانی ہی سے انسان تو کیا اللہ نے ہر شے کو زندگی عطا فرمائی ہے دنیا کی ہر شے کو پانی ہی سے زندگی عطا فرمائی گئی ہے اور پانی ہی سے انسان کو بنایا نیز پانی کے خصوصیت یہ کہ پاک بھی کرتا ہے اور خود پاک ہے طاہر بھی اور متار بھی ہے خود پاک ہے اور جس کے اوپر پڑ جائے اس کو بھی پاک کر دیتا ہے اتنی اہم چیز ہے تو اسی پانی کے اوپر اللہ کا ارش تھا چھ دنوں ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو کیوں بنایا پانچ دن میں کیوں نہیں سات دن میں کیوں نہیں چھ دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو کیوں بنایا کوئی سوال کرے تو کیا جواب دیں گے اللہ فرماتا ہے بہو اللہ خلق سماواتی والا سدت ہے ایجام اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو چھ دن میں پیدا کیا ہے کوئی سوال کرے کہ چھ دن میں اللہ نے کیوں پیدا کیا کن کہہ دیتا اور زمین اور آسمان وجود میں آ جاتے ہو جا تو زمین اور آسمان وجود میں آ جاتے یہ چھ دن میں اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی کن کہہ دیتا کائنات وجود میں آ جاتی پانچ دن میں بنا دیتا سات دن میں بنا دیتا اور پندرہ دن میں بنا دیتا بیس دن میں بنا دیتا یہ چھ دن کیوں ذکر کیے گئے جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے انسان کو تحمل اور وقار کی تعلیم دی ہے کہ کوئی کام کرو تو پورے تحمل کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ اور پورے سکون کے ساتھ بتائیے نماز کتنی اہم عبادت ہے امام کے ساتھ سارے مقتدی رقو میں چلے گئے ایک آدمی ابھی بھی بنا رہا ہے ابو یہ چاہ رہا ہے کہ میں جلدی سے نماز میں شامل ہو جاؤں نماز میں شامل ہونے کے لیے دوڑ کرانے کی اجازت نہیں ہے پورے سکون اور وقار کے ساتھ آؤ جتنی نماز ملے اتنی پڑھ لو جو چھوٹ جائے اس کی قضا کر لو دوڑ کرانے کی اجازت نہیں ہے اتنی اہم عبادت کے لیے بھی تحمل اور وکار اور سکینت کو لازم کر دیا گیا ہے پورے سکون اور وقار کے ساتھ آؤ تو اللہ نے یا تعلیم دی ہے کہ کوئی کام کرو تو پورے سکون کے ساتھ کرو تحمل کے ساتھ کرو وکار کے ساتھ کرو اور ہر کام کے پورا ہونے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے ایک مدت درکار ہوتی ہے اس مدت تک وہ چیز مکمل ہوتی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ نو مہینے رہتا ہے اب کوئی یہ سوال کرے کہ دوسرے دن پیدا کیوں نہیں ہو جاتا حمل کے بعد وہی سوال ہے ایک مہینے میں کیوں نہیں پیدا ہو جاتا دو مہینے میں کیوں نہیں پیدا ہو جاتا یہ نو مہینے بچے کی پیدائش میں کیوں لگتے ہیں سوال فضول ہے اس لیے کہ بچے کی پیدائش اور نشو و کے کمال کے لیے یہ نو مہینہ ضروری ہے ایک قانون ہے ایک قانون ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک قانون مقرر فرمایا وہ کن کے ذریعے بھی آسمان اور زمینوں کو پیدا کر سکتا تھا لیکن اس نے چھ دنوں کے اندر پیدا کیا ویسے ہی جیسے وہ بچے کو ماں کے پیٹ سے نو مہینے میں پیدا کرتا ہے ایسے ہی اس نے اس کائنات کو چھ دنوں کے اندر بنایا یعنی اس نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ پوری کائنات ایک قانون کے تحت کام کر رہی ہے ہر چیز کے بننے کا ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کے بگڑنے کا ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کے وجود میں آنے کا ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کے اس دنیا سے ناپید ہو جانے کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ بار بار قیامت کا ذکر کرتا ہے ایک دن قیامت آئے گی ایک دن قیامت آئے اب کوئی پوچھے کہ قیامت کے لیے اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے سوال فضول ہے اس لیے کہ اس دنیا میں پرلے ہونے کے لیے اس دنیا کو فنا ہونے کے لیے ایک پوائنٹ ہے دنیا اس پوائنٹ تک پہنچ جائے گی آٹومیٹک قانون کے تحت قائمت آ جائے گی گویا یہ کائنات ایک خاص قانون کے درمیان جکڑی ہوئی ہے اس کے باہر نہیں جا سکتی یہ جواب تھا اس سوال کا کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسمانوں کو چھ دنوں میں کیوں پیدا کیا اس سے کم یا زیادہ دن کیوں نہیں لگے اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات میں نے کیوں پیدا کی ہے لیا بلو کم او تاکہ ہم تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے یہاں ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو ہم نے اس کائنات میں اس زمین کے اوپر اس لیے بسایا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں یہ آزمائیں کہ کتنا زیادہ عمل کرتا ہے زیادہ عمل نہیں کہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ, دیکھیں گے کہ آدمی اچھے امال کتنے کرتا ہے یعنی اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی اللہ کے یہاں عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے یہ نہیں کہا تم کتنا عمل کرتے ہو نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کہ تم کتنا اچھا عمل کرتے ہو بہت زیادہ چیز ہو لیکن کوالٹی صحیح نہیں کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن چیز تھوڑی ہی ہو لیکن کوالٹی بہت اچھی ہو تو آدمی مہنگے داموں میں اس کو خرید لیتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ عمل مت کرو تھوڑا ہی عمل کرو مگر عمل انتہائی خوبصورت ہو انتہائی حسین عمل ہو لی بلو کم اکمب تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے حسین عمل کون کرتا ہے کائنات کو پیدا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تاکہ تم کو آزمائیں کی اچھا عمل کون کرتا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق کے ساتھ یہ انسان کے اچھے اعمال کے بارے میں آزمائش کا تذکرہ کیا تعلق رکھتا ہے تعلق یہ ہے دونوں کے درمیان کہ جیسے زمین اور آسمان کی پیدائش بے مقصد نہیں ویسے ہی دنیا میں تمہارا وجود بے مقصد نہیں ہے بلکہ تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس آؤ دیکھو ایک بادشاہ نے ایک صاحب کو بلایا کہا کہ ہم نے بڑا خوبصورت محل تیار کیا ہے کیا محل گھوم کر کے آؤ آپ محل گھوم کر کے ہمارے پاس آؤ اب یہ آدمی جائے اور محل کے کمروں کے اندر کہیں پیشاب کر دے کہیں پیخانہ کر دے باہر آئے گا تو کیا ہوگا بادشاہ اسے انعام دے گا کہ سزا دے گا سزا دے گا ایسے ہی اللہ تبارک کو تعالیٰ نے یہ حسین دنیا بنا کر کے ہمیں وہاں رکھ دیا ہے کچھ احکام دے کر کے گھوم کر کے آؤ گھومنے کے کچھ اصول دے دیے ہیں اگر آپ گندا کر کے جا رہے ہیں اچھا عمل لے کر کے نہیں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی پکڑ ہوگی آپ یہاں گندے حمال کر کے جا رہے ہو محل کو خراب کر کے جا رہے ہو باہر جاؤ گے سزا ملے گی ایسے ہی اس حسین دنیا کے اندر اگر آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو سزا ملنے والی اچھے کام کیے ہیں تو سزا ملنے والی اس کے بعد انسان کی ایک فطری کمزوری بیان کی جا رہی ہے کیا ولین السانا سن کپور ولین فکور انسان کے چھتری کمزوری کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ہم انسان کو ایک نعمت دیے رہتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر مصیبت ڈال دیتے ہیں نعمت چھین لیتے ہیں تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے وہ نوس ان کپور مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کا ناشکر بن جاتا ہے اور مصیبت کے بعد فقیر رہتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت مند کر دیتا ہے پریشان حال رہتا ہے اسے خوشحال کر دیتا ہے تو حال کیا ہو جاتا ہے اس کا وہ نفرف بہت ہی مغرور ہو جاتا ہے اور اتراحت میں مبتلا ہو جاتا ہے حالانکہ ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ اللہ جب نعمت عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نعمت چھین لے تو اس پر صبر کرنا چاہیے شکر ادا کرتا ہے نعمت ملنے پر تو ثواب کا مستحق اور صبر کے نعمت چھین جانے پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبر کے اوپر بوسے اجرتا فرماتا ہے تو مومن کا دونوں چیزوں میں فائدہ ہے نعمت ملے تو شکر نعمت چلی جائے تو صبر دونوں چیزیں اس کے لیے بہت اچھی ہیں اور انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے پہلے نعمت دی اب چھین لیا ہے ہو سکتا ہے کہ پہلی حالت پھر لوٹا دے پہلے نعمت دی تھی نا چھین لیا ہے پھر بعد میں جس نے دیا تھا دوبارہ دے سکتا ہے اس میں مایوس ہونے کی کون سی بات ہے اور ناشکری کرنے کی کون سی بات ہے اور جس کو نعمت نہیں ملی تھی اس کو اللہ نے نعمت دے دی نعمت ملنے کے بعد گرور کاہے کو اس لیے کہ اسے سوچنا چاہیے کہ پہلے نعمت جس نے نہیں دی تھی دینے کے بعد پھر چھین سکتا ہے تو کاہے کو غرور اور کاہے کو اتراہٹ یہ پانی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں جب بھی کوئی نبی اپنی امت کی طرف آیا ان کے خاص حالت بیان کی ہے انہوں نے ہر رسول سے یہی کہا کیا من ما کہ, کہ ہم تو تجھے اپنی طرح انسان دیکھتے ہیں میں بھی انسان تو بھی انسان تو تسول تو کیسے ہو سکتا ہے اس تعجب کا اظہار تمام قوموں نے کیا ہے حالانکہ اگر وہ سوچتے تو یہ سوال نہ کرتے اس لیے کہ ایک آدمی بدبخت ہوتا ہے ایک نیک بخت ہوتا ہے صورت دونوں کی ایک ہوتی ہے لیکن نتیجے دونوں کے مختلف ہوتے ہیں ایک جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا ایک انسان نیک بخت ہوتا ہے اور ایک انسان بدبخت ہوتا ہے دکھنے میں تو دونوں انسان ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں ایک کا ٹھکانہ جنت ہے دوسرے کا ٹھکانہ جہنم ہے آب تلخ اور آب شیری ایک طرف میٹھا پانی ہو ایک طرف کڑوا پانی ہو ایک طرف میٹھا پانی دوسری طرف کھارا پانی دکھنے میں تو دونوں پانی ہی دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں حقیقت کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں ایک کا ذائقہ کھارا ہے اور ایک کا ذائقہ میٹھا ہے ایسے ہی کسی گنگش تیراہ کو سہارا میں کوئی آدمی مل جائے کوئی آدمی جنگل میں راستہ بھول گیا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جنگل سے باہر کیسے نکلوں ایک آدمی آتا ہے کہتا کیا پریشانی ہے آپ کو کہتا پریشانی ہے کہ میں جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں گمبرشتے راہ ہو گیا ہوں اب میں جنگل سے باہر نکلوں تو کیسے نکلوں وہ بولتا ہے آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں कि اس راستے پر سے چل چل کر کے تم اس جنگل سے نکل سکتے ہو اب وہ جھگڑنے پہ آماد ہو جائے ارے بولے میں تمہاری بات کیسے مان لوں تم تو میری طرح انسان ہو ارے بھائی وہ تیری طرح انسان ہے لیکن تجھ میں اور اس میں فرق ہے اس لیے کہ تُو راستہ نہیں جانتا وہ راستہ جانتا ہے دونوں میں فرق ہو گیا نا ٹھیک ہے تیری طرح وہ بھی انسان ہی ہے لیکن فرق ہے تجھ میں اور اس میں کیوں اس لیے کہ تاستہ نہیں جانتا وہ راستہ جانتا ہے یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ تُو بھی انسان اور بھی انسان لیکن فرق ہے کہ تو راستہ بھول گیا ہے اور وہ راستے کا علم رکھتا ہے یہی حال نبی کا بھی ہے ان کی امتوں نے ان سے کیا کہا تم تو ہماری طرح انسان ہو بات بالکل ٹھیک ہے تم بھی انسان نبی بھی انسان لیکن فرق یہ ہے کہ نبی کو معلوم ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے جہنو کونسا؟ تم کو معلوم نہیں کہ جنب کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے اور تم کو علم نہیں عجیب بات کہی جا رہی ہے روشن دلیل کے اوپر ہو اور لوہ شاہد اور اس کے پاس شاہد بھی آ جائے یہ بینا کیا ہے اور شاہد کیا ہے در حقیقت بینا اس روشن دلیل کو بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی انسان کے فطرت میں ودیت کر دیتا ہے جس کے ذریعے انسان خیر اور شرم تمیز کرتا ہے یہ چیز بری ہے چیز بھلی ہے اس کو بینا کہتے ہیں اور شاہد گواہ کو بولتے ہیں قرآن کو یہاں شاہد کہا گیا ہے اور انسان کی اس فطری قوت کو جس کے ذریعے وہ خیر اور شرم تمیز کرتا ہے اس کو بیدینہ کہا گیا ہے کہنے کا مقصود یہاں یہ ہے کہ قرآن کو اگر کوئی بغور پڑھے ذہن کو خالی کر کے تو اس کو ایسا لگے گا جیسے قرآن کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا ہے بلکہ یہ تو میری فطرت کی آواز ہے ہاں اسی وجہ سے اس کو شاہد کہا گیا کوئی نئی چیز نہیں بلکہ تیری فطرت میں جو چیز موجود ہے اس کا گواہ بن کر کے آ گیا وہ انسان اگر خالی اس ذہن ہو کر کے قرآن حکیم کی تلاوت کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ قرآن کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہے یہ تو میری فطرت کی آواز ہے وجہ سے اس کو شاہد کہا گیا اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے توحید کی لیکن قوم کے بڑے کم لوگ یہی کوئی اچھی آدمی مان رہا ہے حضرت نور علیہ السلام نے اللہ کے حضور بدوا کر دی ان کے لیے بدوا قبول ہو گئی اللہ نے فرمایا کہ پانی کا عذاب ہم نازل کرنے والے اس سے پہلے کشتی بنا لو کشتی بنا لیجیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ کے سامنے کشتی تیار ہو گئی اور علامت یہ تھی عذاب کے آنے کی کہ تنو روبل پڑے گا جیسے ہی تنو روبل پڑا سارے کے سارے لوگ کشتی میں بیٹھ گئے اسی لوگ تھے ایمان لانے والے وہ کشتی میں بیٹھ گئے جن میں تین آدمی تھے خام سام یافیس یہ تینوں حضرت نوہ کے بیٹے تھے ایک بیٹا وہ کفار کے ساتھ تھا وہ اس پانی کی لپیٹ میں آ گیا نیچے سے پانی ابل رہا ہے آسمان سے برس رہا ہے تھوڑے سے لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں کشتی چل رہی ہے ایسے موجوں میں جو موجیں پہاڑ کی طرح ہیں وہ وہی تجریبی موج موجن کل جیبل پہاڑوں کی طرح موجیں ہیں سامنے بیٹا ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے باپ نے دیکھا حضرت نوح نے دیکھا کہ بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے کبھی اوپر آ جا رہا ہے کبھی نیچے چلا جا رہا ہے دل تڑپ اٹھا بیٹا کیسا بھی ہو باپ اگر اس کو مصیبت میں دیکھے تو اس کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی دل طرف اٹھا کہا یا بنا کما بولا تو کما ہلکا اے میرے بچے کشتی میں آ کافروں کے ساتھ مت ہے لیکن وہ غلط صحبت میں پڑھ کے اتنا خراب ہو چکا تھا اس کی فطرت مست ہو گئی تھی اس نے ایسی مصیبت کے عالم میں بھی یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ کشتی میں نہیں آؤں گا پھر کہا جائے گا یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے جودی میں جودی پہاڑ پر چلا جاؤں گا یہ جودی پہاڑ در حقیقت کردستان میں ہے اور یہ پہاڑ کوہستان آرارات کا ایک حصہ ہے جو آرمینیا سے کردستان تک پھیلا ہوا ہے اس کا ایک حصہ ہے یہ جودی پہاڑ حضرت نور کی کشتی اسی کے اوپر رک گئی تھی کہا کہ میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا جودی کے اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا یہ پہاڑ مجھے بچا لے رہا حضرت نو فرما رہے نہیں میرے بچے یہ پانی نہیں ہے اگر پانی ہوتا تو یہ پہاڑ تجھے بچا لیتا یہ پانی نہیں ہے یہ اللہ کا عذاب ہے کالا مرحیم یہ پانی تجھے نہیں بچا سکتا یہ پہاڑ تجھے نہیں بچا سکتا یہ اللہ کا عذاب ہے آج وہی بچے گا اللہ کے عذاب سے جس پر اللہ کا رحم ہو. بات ہوئی رہی تھی وہاں لبئی نہ ایک موج آئی جو نیچے لے گئی دوبارہ اوپر نہیں آیا ڈوب گیا باپ نے دیکھا سمجھ گئے کہ بیٹا ڈوب چکا ہے لیکن امید کی ایک ہلکی سی کرن باقی تھی شاید زندہ ہو اوپر آ جائے تڑک اٹھے اور بڑی تڑک کے ساتھ اللہ من تبارے کوئی نواد مین نوہ نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے اور تیرا وعدہ کی تیرے اہل کو بچا لوں گا میرے بیٹے کو بچا لے ڈانٹ آ رہی اوپر سے کالے نور انہ سمین ان کو سوال یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے حالانکہ بیٹا باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام سے کہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اگر نبی کے خاندان کا کوئی ہو اور غلط کام کر رہا ہو تو نبی کے خاندان میں سے نہیں ہو بہت سارے لوگ سید بنے پھرتے ہیں کہتے ہیں ہم نبی کے خاندان کے ہیں لوگ ان کے ہاتھ کو چھومتے ہیں عالم یہ ہے کہ نبی کے خاندان کا شخص بھی اگر بداعت میں مبتلا ہے شرکیات میں مبتلا ہے اور وہ حدود شریعہ کی پابندی نہیں کرتا تو در حقیقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی سے نہیں ہے یہاں دیکھو بیٹا باپ کے اہل میں سے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے اس لیے کہ جو میرا نہیں وہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے کالا یا نور من نالک عمل غیر سوال اس طریقے کی درخواست کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے فلاط علم سر کبھی علم ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر جس کے بارے میں علم نہیں ہے زکام تک وہ مل جاہلی میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ, کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جائے بتائیے ساڑھے نو سو برس تک یہ آدمی توحید کی دعوت دیتا رہے اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہے ایک ریکویسٹ قبول نہیں ہوئی ایک درخواست قبول نہیں ہے اس کا مطلب یہ اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے میں ٹانگ نہیں اڑا سکتی یہاں کہتے ہیں کہ فلا پیر فیصلہ بدلا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہیں بدلتا فیصلہ کر لے تو سب سے مقرب بارگاہ الہی ہی کون ہوتا ہے نبی ہوتا ہے وہ بھی اس فیصلے کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت فیصلہ کر لے تو نبی بھی اس فیصلے کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا چھ چاہے کہ کوئی ولی کوئی پیر کوئی امام بلکہ نبی کو ڈانٹا رہی ہے سمجھا رہا ہوں تجھے جاہلوں میں سے مت ہو جا ڈر گئے کانپ گئے اس واقعی کے بیان کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس نبی کو نوح کے بیٹے کے بارے میں اور اس واقعی کے بارے میں کیا علم تھا ہم نے بتایا تب اس کو معلوم ہوا ہم یہ غیب کی خبریں آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں اس سے پہلے ان واقعات کے بارے میں نہ تو آپ کو علم تھا نہ آپ کی قوم کو علم تھا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا جو باتیں آپ نے بتائیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے بتائیں غیب کا علم صرف اللہ تبارک اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے انہیں قوم آر کی طرف بھیجا گیا تھا جو بڑی طاقتور قوم تھی اتنے بڑے بڑے قد تھے جیسے کھجور کے درخت بڑی طاقتور قوم تھی اور اسے اپنی طاقت کے اوپر بڑا گر رہا تھا بڑا گھمنڈ تھا سود علیہ السلام کی کانوں پہ ان کی باتوں پہ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی توحید کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا حالانکہ انہوں نے ایک بڑی تیاری بات کہی تھی دعوت توحید کے ساتھ ساتھ کیا قوم استغفار کرو اور توبہ کرو فائدہ کیا ہوگا یورسلی سماعل مدرا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادار پانی برسائے گا وہ قوت نیلا قوت اور تمہاری قوت کے اندر اور اضافہ کر دے گا پتہ یہ چلا کہ آدمی جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے اس کی معافی چاہتا ہے تو آسمان سے موسلادھار بارش ہوتی ہے یہ بارش جو روک لی جاتی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہگار ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کتاب کے اندر ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی پیاری بات کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے استغفار کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے استغفر اس کا مطلب نہیں ہے استغفار کا یہ کہ دماغ کہیں ہو اور استفف ایسا پڑھ رہے ہو ہاں پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کی معافی مانگنا یہ استغفار ہے اگر دل کی توجہ کے ساتھ اللہ تبارک سے اپنے کی تو یہ استغفار ہے اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو اور اس کو لازم پکڑتا ہے تو لہو من کل زیق مخرجا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ ہمور کر دیتا ہے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہم اور کر دیتا ہے اگر آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو اور دوسرے وہ من کل ہم من فارجا اور ہر غم سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیتا ہے غم ہے تو کشادگی پیدا کر دیتا ہے اور وہ رضا کہ اور ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے یہ استغفار کا فائدہ ہے کیا مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتا دیا جاتا ہے دوسرے غم سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے غم میں ہے تو کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دی جاتی ہے جہاں سے روزی ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا یہ استغفار کی برکت ہے وہی بات حضرت ہود نے بھی کہی تھی اپنی قوم آج سے کہ تم لوگ یہ استغفار کرو اور توبہ کرو یور آسمان سے ہر بارش ہوگی اور تمہاری قوتوں میں اضافہ ہوگا نہیں مانے وہ ہو. ہوا کا عذاب اس قوم کے اوپر نازل کر دیا گیا اور پوری قوم تباہ برباد ہو گئی اس کے بعد لوت علیہ السلام کی بستی کو الٹنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں یہ لوت علیہ السلام کون ہے? حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں تو ڈائریکٹ لوت کی بستی صدوم میں نہیں گئے سطح سمندر سے تقریباً چار ہزار فٹ نیچے دھنسا دیا گیا اس کو سی لیول جو ہے نا سی لیول سے چار ہزار فٹ نیچے دھنسا دیا گیا اس کو اس بستی کو لوت علیہ السلام کی بستی کو جس کا نام صدوم تھا تو ڈائریکٹ وہاں نہیں گئے ذاب کے لیے جو فرشتے آئے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کالم ہمارے فرشتے جب حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو السلام علیکم مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آنے والا سلام کرے باہر سے آنے والا گھر والوں کو سلام کرے کال سلام اور پھر اس کے بعد گھر والا اس کا جواب دے جواب دینے کے بعد بٹھایا انہوں نے پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے چائے پیو گے کچھ نہیں بولے چائے بھائی تو بات کی بات ہے ایسے ہی ہو گیا وہ اندر گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لا کر کے سامنے رکھ دیا کھائیے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کوئی مہمان آئے تو اس سے یہ مت پوچھیں آپ پانی پیئیں گے کچھ کھائیں گے ارے بھائی پانی لا کر رکھ دیجئے جو کچھ گھر میں بنا ہوا ہے لا کر کے رکھ دیجئے اگر اشتیاح ہوگی تو چائے پیے گا اشتیاح ہوگی تو کھانا کھائے گا اشتیاح ہوگی تو پانی پیے گا پوچھنا چاہیے بعض لوگ تکلب میں کہہ دیتے نہیں نہیں چائے کی ضرورت نہیں ہے پانی کی ضرورت نہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ پیٹ اس وقت کل پڑ رہا ہوتا ہے تو بعض لوگ میں انکار کر جاتے ہیں حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے یا پانی پیو گے فوراً بھونا ہوا بچڑا لا کر کے رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا مہمان کو اچھی سے اچھی چیز کھلانی چاہیے پورا گوشت ہی لیا ہے جو سیدو طعام ہے کھانوں کا سردار گوشت اور وہ بھی بھنا ہوا پورا بھنا ہوا بچڑا ہی لا کر رکھ دیا کھائیے اب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں. فلم رو لا سلو ہی نکی رہا وہ جسمین خیفا دیکھا کہ ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے بیٹھے ہوئے مہمان ڈر گئے کہ کہیں میرے دشمن تو نہیں میرا نمک نہیں کھانا چاہتے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ان کی دیوی حضرت سارہ علیہ السلام وہ دروازے کے اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ بڑے میاں نے ابھی سلام کا جواب دینے کے بعد ان مہمانوں کو بٹھایا ہے اور بھنا ہوا بچڑا لے جا کر کے سامنے رکھ دیا ہے جب دیکھا کہ کھا نہیں رہے ہیں تو ڈر گئے ہیں یہ سارا منظر بیوی بی دروازے کے اوٹ سے دیکھ رہی ہیں جب مہمانوں نے دیکھا کہ یہ ڈر گئے ہیں کہا کہ کالو لا ڈرو نہیں ڈونٹ بی افریڈ ڈرو نہیں ڈرو نہیں, نہیں لا تخف تخلا ارسل کو میں لوٹ ہم تمہارے بتیجے لوٹ کی قوم کی طرف بھیجے گئے اس بستی کو پلٹنے کے لیے ارے خبرا کے کھائیے تو آزاد کے فرشتے ہیں یہ انسانی شکل میں آئے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ فرشتے کھانا وغیرہ نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے نور سے بنائی ہوئی مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنائے ہوئے تھے تو, تو آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی اس لیے کہ نور سے بنی ہوئی مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوتے تو فرشتوں کی طرف سے, کی طرح سے آپ کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی اس کے بعد جب فری ہو گئے تو جھگڑنے لگے یجاد جات دل پھر قوم لوت اللہ تعالی فرماتا ہے فرشتوں سے بحث کرنے لگے وہ اور ہم سے جھگڑنے لگے کومل کے بارے ارے اللہ تبارک تالا اپنے بندوں کے اوپر کیوں عذاب ڈال رہا ہے کیوں ان کو سفید ہستی سے نہ سنابوت کر رہا ہے اللہ نے فرمایا یہ باتیں میرا خلیل اس وجہ سے بول رہا ہے ان ابراہیم الحلیم منی میرے خلیل کا دل بڑا نرم ہے کوئی تکلیف میں مبتلا ہو میرے خلیل کا دل اس کو برداشت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اپنے نبی کی انراہیم الحلیم بہت زیادہ کرنے والے بہت زیادہ آہ کرنے والے اور اس کے بعد آیت نازل فرمائی گئی میرے خلیل اس بارے میں آپ دخل اندازی مت کیجیے فیصلہ ہو چکا ہے عذاب عذاب آنے والا ہے یہ عذاب آپ کے لڑنے جھگڑنے سے اور آپ کے بحث کرنے سے نہیں لوٹایا جائے گا دیکھیے عذاب کا فیصلہ کر لیا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی سفارش کر رہے ہیں لیکن سفارش قبول نہیں ہو رہی ہے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا یہاں رد کر دی گئی جھگڑے کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا بحث کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا مقرب بارگاہ گاہ بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں بدلوا سکتا بعد اللہ تبارک نے ایک بڑی پیاری بات رشایت فرمائی جس جی چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت برتو دیکھو اگر استقامت نہ ہو زندگی میں آدمی کوئی کام کرے اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر استقامت نہ ہو آج ایک دھندا کھولتا ہے دوسرے دن دوسرا دھندا شروع کر دیتا ہے کامیاب ہوگا انگریزی جی کا ایک مشہور مقولہ ہے رولنگ سٹون گی دس موس لڑکتا پتھر کیا حاصل کرے گا پتھر لڑکتا رہے کیا حاصل ہونے والا کائی لگے گی اس میں قطار نہیں رولنگ سٹون گی دس نو موس لڑکتا پتھر کیا حاصل کرے گا آج ایک کام کر رہا ہے دوسرے دن دکان میں دوسرا کام شروع کر دے رہا ہے ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا ایک کام میں استقامت برتو یہ دنیا کے تمام شعبوں کے بارے میں ایک اصول ہے ایسے ہی عقیدے کے بارے میں اگر استقامت نہ ہو تو آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے گا آمال کے بارے میں اگر استقامت نہ ہو تو بداٹ میں مبتلا ہو جائے گا استقامت بہت ضروری ہے جمے رہو کچھ دن آدمی سراعت مستقیم پر چلا ہٹ گیا سرات مستقیم سے کیا فائدہ ہوا چلنے کا کچھ دن آدمی نے نماز پڑھی چھوڑ دیا استقامت نہیں برتی کیا فائدہ ہوا نماز پڑھنے کا کچھ دن کسی نیکی کا پابند رہا کچھ دنوں میں چھوڑ دیا استقامت نہیں برتی کیا فائدہ ہوا اس کا مطلب یہ کام تھوڑا کرو نیکی تھوڑی کرو مگر استقامت کے ساتھ کرو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت کو دو لا کے درمیان محصور کر دیا ہے دو لا کے درمیان رکھ دیا علیہ کر کے یہاں ایک تو لا گو اس کے بعد کہا لا ترکن لا تخ کا مطلب یہ کہ حدود شریعت سے باہر مت نکلو اللہ نے جو حدیں بنا دیے شریعت کی اس سے باہر نہ نکلو ایک لا اور دوسرے والا ترکن برے لوگوں کی صحبت میں مت رہو بس لا لا لا تتکوں کے ساتھ لا اور ترکنوں کے ساتھ لا اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت کو دو لا کے درمیان محسور کر دیا ہے ان دو لاکھ کے اوپر کوئی عمل کر لے کامیاب ہو جائے گا ایک تو حدود شریعت سے باہر نہ نکلے اور دوسرے برو کے صحبت میں نہ بیٹھے اس کے بعد سور یوسف شروع ہوتی ہے بہترین قصہ کا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا, اس کا اکثر حصہ تیرہویں پارے میں ہے جو حصہ اس پارے میں ہے اس پر ہم سرسری نظر ڈال لیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اس قصے کو اس اسٹوری کو بہترین اسٹوری کا ہے احسن القصص کا ہے کیا ہے اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب کے ان میں سے ایک حضرت یوسف تھے بڑے خوبصورت تھے بڑے ذہین اللہ تعالی نے بعد میں انہی کو نبی بنایا پہلے ہی سے بچپن ہی سے ان کے چہرے سے نیکی کے آثار تھے تھے ظاہر ایک دن یہ سو کر کے اٹھے کہا کہ ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہا بیٹے کیا کہا کہ کی گیارہ ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹا مستقبل میں دین کا کوئی پیشوا بنایا جانے والا ہے اللہ کی طرف سے منتخب کیا جانے والا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں بھائی سن لیں اور حسد لے جائیں کالے یاب نہیں اللہ تخص شروع ہو اے بیٹے یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا کہیں بھائیوں کو معلوم ہو جائے پیا قید قید تیرے خلاف سازشیں کرنے لگیں بہرحال انہوں نے کسی سے بتایا نہیں لیکن گیارہ بھائیوں نے بلکہ اس میں سے جو دس تھے وہ برابر یہ دیکھتے تھے کہ ابا جتنا یوسف کو چاہتے اتنا ہمیں نہیں چاہتے ان کی چاہت کا محبت کا زیادہ تر رجحان یوسف کی طرف ہے کیوں نہ یوسف کو ختم کر دیا جائے اور باپ کی محبت ہماری طرف مڑ جائے ان کی میٹنگ بیٹھی تاکہ کیا کیا جائے وہ اس کو قتل کر دیا جائے جو بڑا تھا کہنے لگا ایسا ہے کہ قتل مت کرو بھائی ہے نا اپنا قتل مت کرو پھر کیا کر رہا کاجیوال لے چل کر کے کسی گہرے کنویں کے اندر خالی کنویں ڈال دیتے ہیں کوئی کافلا آ جائے گا لے جائے گا یا بھر جائے گا وہاں تڑپ تڑپ کر کے پوری پلاننگ کے بعد باپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ کی ابا آپ بھی بیٹھے رہتے ہو یہ بچے کو بھی بٹھائے رہتے ہو ارے ہمارے ساتھ بھیج دو ذرا ٹالے جنگل وغیرہ کے اندر کچھ کھیلے چرے کھائے وہ نہ لہرو نہ سرو ہم خیر خواہ اس کے اور ہم اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں پہلے تو نہیں مانے حضرت یا لیکن انہوں نے منع ہی لیا لے گئے اور ان کو اسی کنویں کے اندر ڈال دیا شام کو روتے ہوئے آئے وہ جاؤ اب آئی شام کے وقت روتے ہوئے کہا کالو یا آبانہ رکھنا یوسف آتا کہا کہ ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا اور ہم لوگ ٹہلنے کے لیے چلے گئے دوڑنے کے لیے چلے گئے ایک دوسرے سے ریس لینے لگے آیا ایک بھیڑیا اور یوسف کو کھا گیا یہ رہا ان کا خون آلود کرتا ایک بھیڑ کو جبا کر کے اس کے خون سے کرتے کو شرابور کر کے باپ کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا باپ نے اس قبیض کو دیکھا سمجھ گئے کہ جھوٹ بول رہے ہیں کرتے نے بتا دیا کہ میرے یہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں یوسف کو انہوں نے یہ جو کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے بھیڑیا نے نہیں کھایا جھوٹ بول رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ کر کے آئے ہیں یہ نقطہ ملا کہ قاتل جب کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل اللہ تبارکو تالا کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ قاتل کتنی بھی احتیاط برت لے کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جاتا ہے کہ اس کلو کے ذریعے قاتل تک آدمی پہنچ جاتا ہے اگر تفتیش کرے تو نکتہ یاد رہے کہ قتل اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ قاتل قتل کے وقت کتنی ہی احتیاط کیوں نہ برتے قدموں کے نشانات مٹا دے فنگر پرنٹس مٹا دے کتنی بھی احتیاط برتے لیکن کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جاتا ہے اس کلو کو فالو کرتے ہوئے تفتیش کرنے والے قاتل تک پہنچ جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں قتل بہت بڑا کنا ہے جب کوئی کلو مل گیا کیا انہوں نے کیا کہا کہ بھائی کھا گیا ہے انہوں نے کرتے کو دیکھا بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو کرتا کہیں سے پھٹا ہوتا کرتا تو بےداغ ہے صرف آلود ہے کہیں سے پھٹا نہیں ہے اگر بھیڑیا کھاتا تو پیراہن کو کمیز کو چیر دیتا پھاڑ دیتا لیکن کرتا کہیں سے پھٹا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آسن کا کرتے نے خود بتا دیا کہ یوسف کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں بھیڑیے نے نہیں کھایا اور میں ایک بات بولتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا عجائب روزگار میں سے تھا ایک تو اس کرتے نے بتا دیا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا جھوٹ واضح کر دیا کرتے نے ایک جھوٹ تو کرتے نے بتا دیا اور اسی کرتے نے زلیسا کے جھوٹ کو بھی امرات عزیز عزیز مصر کی بیوی کے جھوٹ کو بھی کھول دیا تھا کیا گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ جھگڑتے کیوں ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف نے میرے اوپر دست درازی کی ہے اور یوسف کہتے ہیں کہ میں نے کوئی دست درازی نہیں کی اب سچا کون ہے اس کو پرکھنے کے لیے کرتا دیکھ لیا جائے نا اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف خطا کار ہے اور کرتا پیچھے سے پٹا تو یہ عورت اور خط... ہے دیکھا گیا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے کرتے نے بتا دیا کہ سچا کون اور جھوٹا کون ہے یہاں امراط عزیز کے جھوٹ کو کرتے نے کھول دیا وہاں بھائیوں کے جھوٹ کو اسی اس نے کھول دیا تھا اور یہاں عزیز مصر کی بیوی کے جھوٹ کو اس کرتے نے کھول دیا اور اس کرتے کا تو عجیب حال تھا حضرت یوسف علیہ السلام کاسب کے ہاتھوں یہ کرتہ بھیج رہے ہیں کنان اپنے گاؤں ادھر کرتا لے کر کے کاسب چلا وہاں حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کے پیرہم کی خوشبو آ رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ان کے چہرے کے اوپر حضرت یعقوب کے چہرے کے اوپر جب یہ کرتہ ڈالا گیا تو ان کی بیانہ لوٹ آئی کرتا آ جائے بے روزگار میں سے نہیں ہے بہرالو کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک قافلہ آتا ہے اور قافلہ ان کو لے کر کے بازار مصر میں جاتا ہے بیچ دیتا ہے اور عزیز مصر خرید کر کے لاتا ہے اس کی بیوی ان کے حسن کو دیکھ کر کے عاشق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گنا پر آمادہ کرتی ہے اور پھر الزام لگاتی ہے کہ یہ میرے اوپر دست درازی کر رہا تھا تو آپ کے معصومیت کی گواہی طرف سے آئی چھ طرف سے آپ کی معصومیت کی گواہی اللہ کی طرف سے کیا کدا علی کلی نصرفان اس طرح ہم اپنے بندے سے برائی کو ہٹا دیتے ہیں یہ حضرت یوسف کے بارے میں یعنی اللہ نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے تو یہ اللہ نے گواہی دی شیطان نے بھی گواہی دے دی کہ یوسف معصوم ہے کیا سوب عزت کا لبیر اللہ عباد کا منحم المخلصین تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا تو حضرت یوسف جو ہے یا اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے شیطان نے کہا کہ چونکہ وہ مخلص تھے میں انہیں زنا میں ملوث نہیں کر پایا شیتان نے بھی گواہی دے دی کہ یوسف معصوم ہے اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ یوسف معصوم ہے اور وہ شہید شاہد بھی نہ کرتے نے گواہی دی کہ یوسف معصوم ہے وہ گواہی دینے والے نے بھی دی کہ یوسف معصوم ہے اور خود جس نے الزام لگایا تھا اس کی بھی گواہی قرآن میں موجود ہے ولقد راوت یوسفان نفسی بسفاسم وہ زنان مصر سے بولتی ہے عورتوں سے جن کو بلا کر کے اس نے حضرت یوسف کا دیدار کرایا تھا کہنے لگی کہ میں نے اس کو اپنے لیے پھنسلایا تو لیکن وہ بچ گیا دیکھیے قرآن حکیم نے امرات عزیز عزیز مصر کی بیوی کے بھی قول کو نقل کیا ہے اور اس کی طرف سے بھی آپ کی برات ظاہر کر دی ہے جس نے الزام لگایا اس نے خود کہہ دیا کہ میں نے گنا کی طرف مائل تو کیا لیکن وہ بچ گیا اور خود عزیز مصر نے گواہی دی کن نہیں نہ کئی بھی کن نہ یہ تو تریہ چرتر رہے اسی کی خطا ہے عزیز مصر نے بھی گواہی دی یعنی یوسف علیہ السلام معصوم اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے یوس, یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جیل خانے بھیجوا دیا کچھ دنوں بعد وہ داخلہ ماؤس کی جن بان دو نوجوان ان کے ساتھ داخل ہوئے ایک کے اوپر جو دو داخل ہوئے الزام یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے تفتیش تک یہ دونوں جیل میں رکھے جائیں گے اصل مجرم کون ہے پتہ لگنے پر اسے سزا دی جائے گی دونوں نے دیکھا کہ ایک اچھا آدمی جیل میں بند ہے قریب آئے کہا کہ رات میں ہم نے خواب دیکھا ہے تم اپنا خواب بیان کرو پھر میں اپنا خواب بیان کرتا ہوں ایک آدمی بولتا ہے اس میں سے کہ میں نے دیکھا کہ میں روٹیوں کا ایک خوان لیے ہوئے ہوں اور چیل وہ روٹیاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہی ہیں ایک نے کہا کہ میں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں بادشاہ کے لیے حضرت یوز علیہ السلام نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر میں بعد میں بتاتا ہوں جب تک کھانا آ جائے اس کا مطلب جیلوں میں کھانا دیے جانے کا رواج پہلے ہی سے تھا کھانا آ جائے اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں اور درمیان میں جب تک کھانا نہیں آتا ہے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہا کہ خواب کی تعبیر جانتے ہو یہ اللہ نے مجھے سکھایا دارکما مما مم الربی یہ علم مجھے اللہ نے سکھایا کیوں اس لیے کہ میں شرک سے بہت دور ہوں میں شرک کرنے والوں کے ساتھ انی تم ملتا بلّا ان لوگوں کی ملت کو میں نے چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یعنی میں توحید پر کاربند ہوں اس توحید پر کاربند ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک نے مجھے یہ علمتا فرمایا ہے اور اس کے بعد پھر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہتے ہیں تو نے جو دیکھا ہے کہ تیرے سر پر خان ہے اور روٹیاں پرندے اچک اچک کر لے جا رہے ہیں تو جب پھانسی ہو جائے گی اس لیے کہ ت نے ہی کھانے میں زہر ملایا تھا اور تو, تو شراب نہیں نچوڑتا تھا آپ جا کر کے پھر سے شراب نہیں نچوڑے گا بادشاہ کے لیے تو بچ جائے گا اور دیکھ تو بچ جائے گا ذرا بادشاہ کے پاس جا کر کے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی بند رہے لیکن وہ گیا اور بھول گیا نو سال تک بھولا رہا ہو اسے ایک پتہ اور ایک مسئلہ اور معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت میں کسی آدمی سے مدد لینا یہ تدبیر اور توقل کے خلاف نہیں ہے ابا کل خراب نہیں تبھی تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید ہے وہ بھول گیا نو سال کے بعد اسے اس وقت یاد آیا جب بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات دبلی گائیں ہیں یہ دبلی گائیں سات موٹی گائےوں کو کھا رہی ہیں سات ہری بالیاں ہیں اور سات سوکھی بالیاں ہیں خواب کی تعبیر بتانے کے لیے نجومیوں کو بلاؤ نجومی بلائے گے تمام نے یہ کہا افغا سوال یہ خواب پریشاہ تب اس کو یاد آیا کہ ارے ایک آدمی تو جیل میں بند ہے یہ نجومی تو کہہ رہے یہ تو خواب پریشہ ہے شاید وہ خواب کی صحیح تعبیر بتا سکے اور اس نے جو ہمارے خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ تو بالکل سچی نکلی فوراً اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک آدمی بے گنا وہاں قید ہے اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھیے کہا کہ بڑے ادب کے ساتھ ان کو ہمارے دربار میں لایا جائے کاشد پہنچتا ہے اس کے ساتھ یہ آدمی بھی دیکھو نبی کتنے باخلاق ہوتے ہیں اخلاق مجسم ہوتے ہیں اس آدمی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا ارے بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ بادشاہ سے ذرا ذکر کرنا نو سال کے بعد تم رہے ہو کوئی شکوہ نہیں کیا اور اس نے ایک درخواست کی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر آپ کو بتانا ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے جیل میں ڈال دیا تجھ سے میں نے کہا کہ نے ایک کام نہیں کیا میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا نہیں انہوں نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا میں جیل سے نکلوں گا لیکن ایک شرط پر جب تک میرے معاملے کی پوری تفتیش نہ ہو جائے تب تک میں جیل سے نہیں نکلوں گا اس لیے کہ بادشاہ نے تجھے یہ کہہ کر کے بھیجا ہے کہ میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا اور پھر مجھے کوئی بڑا عہدہ دیا جائے گا اگر میں بغیر تفتیش کے کہ میں گنہدار ہوں یا نہیں ہوں اگر میں کسی بڑے پوسٹ پر مقرر کر دیا گیا تو کل لوگ کیا کہیں گے ارے یہ وہی آدمی ہے جس نے عزیز مصری کی بیوی کے اوپر دست درازی کی تھی ایسے غلط کار لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں تو یہ نہ کہے حضرت یوسف علی اسلام نے کہا وہ عہدہ ملنے سے پہلے میں اپنے معاملے کی تحقیق کرانا چاہتا ہوں تحقیق کرائی گئی تو عزیز مصری کی بیوی نے کہا کہ غلطی پر میں ہوں یوسف معصوم ہے اس کے بعد ان کو نکالا گیا وہ بڑا پوسٹ دیا گیا اس میں غور کرنے والی بات کہ حضرت یوسف علی اسلام کو پوسٹ ملنا ہے لیکن پہلے اپنے معاملے کی تحقیق کرا رہے کیوں اس لیے کہ دامن کے اوپر جو ایک داغ لگا ہوا تھا اس داغ کو بغیر صاف کرائے وہ پوسٹ نہیں لینا چاہتے تھے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے عبرت ہے جو بڑے بڑے پوسٹوں پر پہنچے ہوئے ہیں ذرا دیکھیں کہ ان کے دامن کتنے داغدار ہیں ایسے لوگ جب پوسٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو کوئی اچھا کام نہیں کرتے ایسے لوگ جو بے داغ ہوتے ہیں ان کی سیرت بے داغ ہوتی ہے یہ جب اچھے پوسٹ کے اوپر پہنچتے تب قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے حضرت عیسف علیہ السلام کے اس واقعے سے بقیہ واقعہ کیا ہے وہ کل کے تیرہویں پارے کے اندر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا یہ رہا بارہویں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک نیکمل اور اچھی سمجھ کے طور پر قطع فرمائے وخرود عوانہ الحمد اللہ رب العلہ